النمل بسم اللہ الرحمن الرحیم تأث تل کا آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں اور یہ واؤ جو ہے یہاں پر تفسیری بھی ہو سکتا ہے یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی ہُدم و بشرا لیب یہ ہدایت ہیں اور بشارت ہیں اہل ایمان کے لیے اللہ یقیمون یقین و یوتون زکا جو نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں وہ ہوں بالآخرت ہوں اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے وہ بالآخرت ہوں یو آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یو آیا ہے کہ در حقیقت ایقان جو ہے یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا ان الزین اللہ بال آخر وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زی لہم آما لَهُمْ ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے ان کے نگاہوں میں خوبا دیا ہے انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے فہم یا مہون تو اب وہ اندھے ہو کر لیکن یہ کہ وہ بصیرتیں باطنی والا اندھاپن ہے یہ آنکھیں اندھی نہیں پیندہ لا تعمل افسار و تعمل قلوب قلوم انتی ان کے دلوں کے اندر جو دل ہیں ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں علائت الزین الحمس آخرت یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے وہ الْقُرْآنَ تقل قرآن حقیم علیم اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے پہنچ رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے تبارک وطا اس کالا موسا نی آنس تنارا یاد کرو جب کہ نوسا نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے سا آتی کمبِ نہ خبر تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا تمہارے پاس اور آتی کنب شہاب یا کوئی دہتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا لال لقن تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ تاپ سکو فلما جہ نودی المور کا منفرنار جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے وہ اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی وہ اللہ رب العالمی اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا مسا انہ ان العزید الحکیم ولقا راہ ولم وانقب یا موسا لا تخف انی لا یقاف العظی المرسلون صدق اللہ العظیم صورت النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے پرانے مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی سورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں ار تسکیر بل اللہ بھی اس میں آپ کو ملے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں امباء رسل بھی ہیں اور کثرت النبیین بھی ہیں ویسے تو سورہ شعراء جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قص النبیین کے انداز میں ہے لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی امبا رسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً برابر برابر یہ تین حصے ہیں تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رقو میں حضرت مسا علیہ السلام کا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوت اور حضرت صالح علیہ السلام کا درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ ہے قضر النبی کے انداز میں تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت مسا علیہ السلام کا ذکر جب وہ پہنچے ہیں وہاں پلمبا جا ہا جہاں انہیں آل نظر رہی تھی نو دیا وہاں لداف کی گئی پکارا گیا انبور امن فرنار ممن ہا اللہ کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے بسبھار اللہ رب العالمین اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسا انہوں الح العزی الحکیم اے موسا میں اللہ ہوں العزیز الحکیم والنا آسا زمین پر ڈالو فلما راہ تاہ تز جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے کان رہا جان جیسے کہ وہ سانپ ہو بلہ مدبرنگ تو وہ پیٹ مڑ کر بھاگے بلم یوقی پر پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا یا موسا لا تخف اللہ نے فرمایا ہے موسا ڈرو نہیں اینی لا یقاب اور لدعی میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہوتا لیکن یہاں اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر اجتصنائے متصل ہے یا اطتصن منقطع ہے یہ اجتصنائے منقطع مانا گیا ہے کہ اللہ منظلم ثمہ بدلا حسن بادن فنی غفور الرحیم سوائے اس کے کہ جو جس نے کوئی ظلم کیا ہو یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے یعنی اس جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت مسا علیہ السلام پر اس وقت خوف کا طاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی ایک پتل ناحق کے وہ مرتکب ہو گئے تھے اگرچہ وہ آمدن نہیں تھا خطا کے تھا, تھا لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک علیحدہ جملہ ہے اجتناف ہے یہاں پر اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے من منظلم سمہ بدل اور بعد بادن جس شد نے کوئی زیادتی کی اپنے اوپر کو ظلم کیا پھر اس نے بدل دیا تبدیل کر دیا سو کو بدی کو بھلائی سے حسن سے غفور الرحیم تو میں غفور الرحیم ہوں واضح ادا کا پی جائے اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں تخرج بیغ وہ نکلے گا سفید ہو کر من غیر سوئن بغیر اس کے اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو یعنی برس وغیرہ کا مرض نہیں ویسے ہی سفید ہوگا پھر کسی آیات نافرآ نہ و یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے یہ ہم نے دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے کہ جو ہم آپ کو دیں گے وقتاََ فوقتاً اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے الا فرعون و قوم ہی ان دہن قانون فاسقین یقیناً وہ قوم جو ہے سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتنی ہوئی ہے بلما جا تم آیا تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھیں کالو حاضہ سہو مبین انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا وہ جہادو بےرا وسط ہنفس وم ظلم و علو یہ اہم مقام ہے انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیو نے دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ رسول ہے یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی ہے یعنی عوام جو تھے ان کے ان کے, ان کے لیے نہ ہوئی ہو تو جو تھے سردار اور خود فرعون جہازو بہا انکار تو انہوں نے کیا وسطنت انفس ان کے دلوں نے ان کے جیوں نے ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقع یہ حق ہے ظلم و اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا یہ ظلم علوا کا تعلق ہے جہد و بحار سر وہ و بہار ظلم تھا انفسوں انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا فند القان عقبت المسدین تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا بس یہ ایک رقو میں تذکرہ حضرت بوسا کا ہے ولقط عات داود و سلمان علما اب یہاں حضرت داؤود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے وقال الحمد اللہ لذیف اقولا علا کسی باد ہومنین اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت مخشی ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے اس کے بندے جو صاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے تو اس کے لیے حمد ہے اس کے لیے شکر ہے وہ ورث اور بارش ہوا سلیمان داود کا الحمدلط وسلام باقار یاس اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان لوگوں علم منطقت قائد ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں وہ او کی نامکل اور ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے امن حاضہ لہول فضل المبین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا بہت بڑا فضل ہے بالکل روشن اور واضح حشیرار تھے سلیمان اور جبہ کیے گئے سلیمان کے لیے یعنی ان کے معائنے کے لیے ان کے تمام لشکر بن الجن وال ان سے وقت ہے یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے زون تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی ان کی بٹالینس وغیرہ ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہیں گروپ بنائے جاتے تھے حتٰ عطا علی واد نبل تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر جب ان کا آنا ہوا پہنچنا ہوا ایک وادی پر جہاں چونٹیوں کی رہائش تھی یعنی بہت سے بل تھے اور ٹیونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کسرت سے تھی کال نم لتن تو ایک چیونٹی نے کہا یام لو اے چونٹیوں خلو مسا کے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ لا تم لکم سلیمان وجرود ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں وہ لا یا اور انہیں پتہ بھی نہ ہو انہیں احساس نہیں ہوگا کہ کتنی نندی جانے جو ہیں، ان کے گھوڑوں تلے ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہے وہ مچھلی جا رہی تبسم الاحقہ اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر متبسم ہوئے ان کو اس چہرے پر مسکراہٹ آئی وقال رب اوزین اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے اس پر خاص طور پر ان کی زبان سے تعالیٰ کا تعالیٰ جاری ہوا وقال رب اوزینتہ والدیا اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو ت نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی وہالحین پر گاہ اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو وہ ادخلنی بھی رحمت کا فی عبادت سوالحین اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں وہ تفقدت طویر اور انہوں نے معائنہ کیا انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے پرندوں کا فقالی مالیہ لا ارل ہد ان کیا بات ہے مجھے خود خود نظر نہیں آ رہا امکانہ غائبین کیا وہ ایبسنٹ ہے غیر حاضر ہے اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے لواز بن آبل شدید میں اسے بہت شریف سجا دوں گا اولاد بہن یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں اولا یاتی میں سلطان مبین یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے کوئی واقعی عزر ہو کوئی سبب ہو اس کے پاس جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو فمکش وغیرہ بڑی دن کو زیادہ دیر نہیں گزری فقال احت تو, تو آ حدود پہنچ گیا فقالت اس نے کہا احت تو بیمالم تو فک مجھے ایک ایسی بات کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے بجے تو کم ان سب اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں یہ بڑی یقینی ہے اور صحیح ہے یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی سبا قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں ان کی ایک اس ملکہ تھی بلقیس نامی انی بجت تو مروت کم لیکو میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے وہ اوتیت من کل شعین اور اسے ہرش ہے دی گئی ہے یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہے اس کے پاس جمع ہے وہ لہا عرش العظیم اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے بجت تو ہا وہ میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر بزین نہ رہوں شیطان اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے فسد ہوں ان اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے سراق مستقیم سے توحید کے راستے سے قوم لن تو وہ راہ نہیں پا رہے بھٹک گئے ہیں اللہ یسجد یعنی وہ راہ نہیں پا رہے صحیح راستہ تک نہیں آ رہے اللہ یسدول کہ نہ سیدہ کرے وہ اللہ یسداللہ وہ سیدا نہیں کرتے ہیں اللہ کو اللہ یخرج جو فی آف سماوات ولب جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی بیالم مات و فون امات و دون اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے سجدہ کر لیجیے کادا سمندر و اسد تمکل تمن حضرت سلمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو یعنی تم نے جھوٹ موڑ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے یا واقع تم صحیح خبر لے کر آئے ہو عظہر نے کتابی حاضہ میرا یہ خط لے جاؤ فالکم یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ آؤ سب متولہ پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو فنزور طرح اسے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو مادا یار یعون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کالت یا الہیہ کتاب الکریم اب یہ لے گیا ہے وہ دھو تو اس نے جا کر پھینک دیا ہے وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو کالت یا یوہل بلاؤ اب اپنا اس نے دربار اب نب القد کیا میری قوم کے سرداروں انی ال کتاب الکریم یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت معذت خط ہے انہو من سلمانہ اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے و انََََََََََح بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے یہ واحد مقام ہے پرانے مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے صورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے باقی جو ہے صورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں وہ ان نح الب اللہ الرحمٰن البرحیم اللہ تعالیٰ علیہ کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو وا تو مسلمین اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اٹاط اور فرما برداری کے ساتھ میری اٹاط اور فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ کالت آئی ملوف نہیں فی عمری نے کہا سرداروں ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو ماقن تو کات امرن الحطا تشدد میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے کالون قوت انو باسن شدید ان کا کہ ہم قوت والے ہیں طاقت والے ہیں اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں بل ابر و لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں فیصلہ کریں فنزوئی بازار تعمیر تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے قالت ان الملو کا اضاء دخل وقلیت اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو کسی شہر کو کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں جعلو عزت اللہ عدل اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ضمیل کر دیتے ہیں یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے قروان بنایا ہے آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک ان الملوک کا اظہار اخلوق اسی آیت کے حوالے سے آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگڑی خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا بہتوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری لیکن اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے وہ محکوم کے محکوم رہے پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرس کا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے محکوم کے محکوم رہے چینج آف ماسٹرس کا معاملہ ہوا مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے طرف سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر لیا گیا نیچے تو ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے کی نہ جمنے دیں لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے گھٹیا لوگ تھے انہیں خطابات دے کر انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر اپنے دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسا علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کلن کھلا طور پر وہ ڈرتے تھے اللہ خوف البن فر و مل ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سپسوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے پھر کی وفاداری میں جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا کالک اندر ملو کا اظہار دخل و کردورہ و جالو زندہ بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کیسز داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں وہ کزالے کا یہ فلون اور یہ ان کا طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں